اِس الرحمن ورحمۃ اللہ وحمۃ وحمد السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح شاہ ورثر الباطۂ اور باقی تمام خارن برادران تمام شامعین کو شم سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو تینتالیس ابلک ہمارے سلسلہ جو ہیں نماز ہدِ رسول میں تھا اس سلسلے میں چار درسا ہوتا ہوا ہے اور ابھی جو ہے نیا باز نماز حد عیمِ تاہرین علیہ السلام میں ہیں ہاں جی نماز حدِ رسول اللہ صلی اللہ و سلم پھر نماز حد الم تاہرین علیہ السلام تو نماز حدیہ تاہرین علیہ السلام یہ ہے نماز ہدیے کے عنوان سے جو یہاں دس نمبر پانچ مجموعی دس نمبر دو سو تو نماز ہدیہ رسول جو ہے اس کے پڑھنے کا ٹائم اور جو ہے حرکت کتنی وہ آپ نے پڑھ لیا ابھی نماز حج رسول اللہ حد اعیم تاری علیہ السّلام اچھا اہم آئیم بارہ اعمِّ الود علیہ السلام کے درگاہ عظمج میں ہم آر بزگان دین نے داوش کے اندر دو رکعت نماز روزانہ جنوانِ ہدیہ پڑھنے کا حکم جنج نواحل کے طور پر دیا ہے اور اس کے ثوابات پہ ابھی بعد میں آ رہے ہیں فی الحال نماز پڑھنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں مغرب اور عیشہ کی اس نماز کا ٹائم معرب اور عیشہ کے درمیان ہمارے عرب عیشا کے درمیان بہت سے نوافلات ہیں ہاں جی تو یہاں ہیں عرب اور عیشا نماز عرب اور عیشا کے جو فرض نمازیں ہیں ان کے درمیان جو ہے یہ ٹائم یا چاش کے وقت صبح تعریباً آٹھ بجے کے بعد سے چارج شروع ہو جاتی ہیں تاکہ گیارہ بارہ میں تعلیم بہتر چارج کا ٹائم آج سے لیکن دس گیارہ تک کا ٹائم یہ مناسب چارج کا وقت ہے تو معروف کے درمیان میں پڑھیں یہ نماز آئی می تاہرین یا چارج کے وقت صبح پڑھیں ہاں جی اور یہ دو رکعت ہاں جی یہ نماز بھی کیا ہے دو رکعت ہے ٹائم اس کا معرف پڑیشاہ کے درمیان یا چارج کے وقت دول کا نماز حض ام حضیٰ علیہ السلام پڑھا کریں ہاں جی جب کہ ترتیب و ترکیب میں اس نماز کو پڑھنے کا جو ترکیب و ترتیب میں نماز حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہے یہ نماز جس طرح نماز حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اسی طرح پر یہ بھی پڑھو ٹائم بھی وہی ہے نماز حدِ رسول کا بھی واقعہ ہے مالو اشاہ کے درمیان یہ آج جو ہے چاش کے وقت تھا اور نماز حج علم تاری کا بھی وقت جو ہے ہاں جی یا مالک نماز معلوم پڑشاہ کے درمیان یا چاش کے وقت جو ہے پڑھنا ہے ہاں جی اور یہ کتنی رکعت ہیں تو آپ برماتے ہیں جس جی طرح نماز حج رسول جن جتنی رقع تھا اسی طرح یہ بھی ہے اور اس میں جو کچھ صورتیں پڑھی جاتی تھیں یہاں بھی وہی چیزیں پڑھیں گے تو نظر یہ ہوا کہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سر الکافرون پڑھیں گے یعنی کل آی الحلکا فرون پڑھیں گے پہلی رقد میں عالم شریف کے بعد اور دوسری رقد میں سر فاتحہ کے بعد سر اخلاص پڑھا کریں گے سوہی تو توحید ہاں جی تو یہ بہت آسان دور نفل ہے اچھا کیا چیز پڑھیں گے فرمایا پہلی رقم میں عالم شریف کے بعد کل آیو الحلکا فرون اور دوسری رقد میں عالم شریف کے بعد سر اخلاص پڑھیں گے اور ان دونوں کا ترجمہ اور توضیح بھی آپ لوگوں کو میں نے کل سابقہ دو تین درسوں میں بتا دیا تفصیل کے ساتھ ہاں جی دوبارہ اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ابھی جو ہے نیت اس نماز کا نماز ہدی جی اہم تعریف کی نیت یہ ہے وسلی صلاح ہدیت العمۃہد رقع قربتاً اللہ۔ اصلی صلاطا حدیت العیمت الہدا تِ رکتِ نربۃ یہ نیت اس کے تجمہ میں قرب الٰی کے خاطر ہیں قربۃَََ اللہ کے معنیٰ کریں دو رکت رکتِ نِ نماز حدیۂ اعمِ ہدا صلاطا حدیت العمِ ہدا ہن دو رکت نماز حد اعمِ ہدا پڑھتا یا پڑھتی ہوں یہ نماز کی نیت ہے ہاں جی صلاح ہدیت مت الہدا ہمارے بزرگان نے ہر جگہ بارہ امہ کو اعمیہ خدا سے تعبیر کیا ہے کیونکہ مین چیز یہی ہے ہاں جی دنیا میں جو ہے دو طرح کے امام ہیں ایک آئی مت القف آئی مت الضلالہ اِی گمراہ راہ قوم گمراہ لو ہاں جی گمراہ امام امام کے معنی لوگوں کو آگے عملن ہے عملہ جو پریکٹیکلی آگے آگے چل کے لوگوں کو منزل و ماشد کی طرف لے جانا تو ایک کافر امام ہے آئی مت القف ہے احمت الضلال ہے گمراہی کی طرف لے جانے والے سربراہان ہیں ہاں جی اور وہ شیطان اور اس کے ساتھی لوگ ہیں جی جیسے امبیا کے دور میں موسیٰ کے دور میں فیرون آیا ہاں جی ابراہیم کے دور میں نمروت آیا اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو الحب کی شکل میں ابو جہل کی شکل میں آیا اس طرح کے لوگ تو ان کو آئیمت القفر بولتے ہیں آئی مت بولتے ہیں ہاں جی لیکن جو ہے ان کے مقابلے میں جو راہبرانی لاہی تمام انبیاء علیہ السلام اعیمۃ الہدا ہیں انبیاء علیہ السلام اور ہمارے بارہ اعمہ بھی ہے ہیں لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرنے ہدایت کی جانب رہنمائی کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کریں گے اللہ تک پہنچانے والا وہ آئی میں یہ ہمارا آخردہ ان کے بارے میں خود تو اس نماز کا بھی ترقہ آپ کو بتایا نماز حضی رسول اللہ کا بھی اور نمازیں رسول اللہ کا بھی دونوں کی نیتیں بھی آپ لوگوں تک پہنچا دیا اس کے بعد جو ہے یہ دونوں نمازیں سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا دیا ہے ان نماز دو دونوں نمازوں میں جو دونوں کا ترقہ بالکل سیم ٹو سیم ہے تو فرماتے مرکز مذکورہ دونوں نماز یعنی نماز ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدیہ اِمدع علیہ السلام پر چھونے کے بعد جب آپ نے اس نماز سے سلام پھیر لیا پر چھونے کے بعد مندرجہ ذیل دعا کو دس مرتبہ پڑھا کر اور درود شریف بھی پڑھا کر یہ دعوت کی عبارت ہے ہاں جی فرماتے ہیں اس دونوں نماز نماز ہدیہ رسول اللہ بھی پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد اور نماز اعمۂ خدا بھی پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد یہاں ایک دعا دیا ہے اس دعا کو دس مرتبہ پڑھو اور پھر درود شریف بھی پڑھو اب جو ہے اگر کسی کے پاس فرصت ہے وقت ہے ٹائم ہے تو وہ یقیناً اس دعا کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا شکر ادا کریں اس نعمت میں یہ ایک حمد اور شکر پر نمنی دعا ہے اللہ کی بے حد نعمتوں کے بدلے میں اس دعا کو دس مرتبہ پڑھیں اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے تو دس مرتبہ پڑھنے کا تو پھر جو ہیں درود شریف پہ لے دس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اس دعا کو آخر میں ایک مرتبہ پڑھیں تو بھی کم کم اس کے فیض سے معروم تو نہیں ہو جائے گا ہاں جی ورنشیل درخت یہ ہے دعا کو دس مرتبہ پڑھیں پھر درد شریف پڑھیں آخر میں تو دعا یہ ہیں ان دونوں نمازوں کے سلام پھیرنے کے بعد ہاں جی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے علامہ لق الحمد ولک شکر ولک نیمت ولکل قدرت الحمد للہ رب العالمی الحمد للہ خلقن لا لابر الحمد لله على علامہ کما جالنِ تقی اللہ فاسقا یہ مبارک دعا ہے جو آخر میں یقین شریف پڑھیں اللّہ صلی اللہ علیہ علامت کر کے تو یہ مبارک دعا ہے تو اس مبارک دعا کی تھوڑی سا کو توجہ جی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت سے نعمتوں کا ہم شکر کر رہے ہیں ہاں جی اس نے جو انسان یقینا جو ہے اگر ہم غور فکر کریں ذہن کرامی انسان اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ہاں کیا کبھی ہم میں سے کسی نے اللہ کی دی اسے آنکھ کا شکر ادا کیا یہ اللہ تو نے مجھے کتنی خوبصورت آنکھ دے دیا اگر یہ نعمت مجھے نہ دیتا ہاں تو میری دنیا کتنی تاریخ ہو جاتی ہاں جی میں دنیا میرے کتنے ظلمانی ہو جاتا ہے کبھی ہم نے اس آنکھ کا شکر ادا کیا ہے ہاں جی کبھی ہم نے اپنی کان کا شکر ادا کیا کہ سننے کی جو طاقت ہے اگر یہ سننے کی طاقت ہم میں نہ ہوتی تو دنیا جو ہے دنیا میں جتنی باتیں ہو رہی اور میں سے کوئی بھی آپ نیو سن باتیں اور آپ ایک گنگا شاہ سے دنیا سے ایک بے خبر شاخ ہو جاتا ہاں جی نہ آپ اپنی باتیں دوسروں کو پہنچا سکتے نہ دوسروں کی باتیں آپ سن سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہیں اگر آپ کے زبان اللہ تعالیٰ نہ دیتا ہاں جی آپ بول نہیں سکتا ہاں جی باقی تو پھر آپ کے لیے دنیا پھر کتنے مشکل ہوتا ہے اپنی معافی زمین دوسروں کو نہیں پہنچ سکتا اور اسی طرح جو ہے ہاں جی کتنی نعمتیں یہ ہاتھ ہاں جی جو کہ آپ اس سے ہر چیز کو لے بھی سکتے ہیں پکڑ بھی سکتے ہیں تھام بھی سکتے ہیں مدد بھی کر سکتے ہیں دفاع بھی کر سکتے ہیں ہاں جی ایک ایک نعمت آپ غور کرتے چلیں باہر تو چھوڑا اپنے جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں آپ کے پاؤں اگر یہ آپ کے پاؤں نہ ہو تو آپ کیسے چلتا دنیا میں ہاں جی اور اس طرح پاؤں کے ایک ایک جوڑ گٹھنوں کے جوڑ انگلوں کے جوڑ ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ اگر آپ،, اگر آپ کے ہاتھوں کے ہر انگلی کا تین تین جوڑ ہے ہاں جی اور پھر ہاتھ کا جو ہے کلائم میں ایک جوڑ ہے اور اس طرح جو ہے کونی میں ایک جوڑ ہے آگے بازو میں ایک جوڑ ہے ان جوڑوں میں سے اگر ایک جوڑ بھی نہ ہوتا یہ انگلیوں کے جو تین جوڑ ہیں وہ نہ ہوتا ہاتھ بالکل سیدھا ہو کے ہے کسی کام کے نہیں ہوتا آپ کا ہاتھ ہاں جی ایک پلیٹ کے مانن ہو کر رہ جاتا تو ایک ایک عظیم نعماتیں ہیں عظہ نگرامی ہم اللہ کی میں ناتوں پہلے کر کے بولا ہم اللہ کے نعمتوں کے سمندر میں غرق تیل ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے لہٰذا زن کرمی ہمیں اللہ کے نعمتوں کا ہمیشہ شاخیر رہنے تھے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا فائدہ کیا اللہ نعمتیں اور دیتے ہیں یہ اس کا وعدہ ہے پرانے باغ میں اور اللہ ان شکر تو اے میرے بندے اگر تم نے میرے نعمتوں کا شکر ادا کیا تو اللہ عزیز نقم کے ساتھ عربی زبان میں یہ لام زبر والا اخن جو تہذیب والا نون یہ دونوں معنی میں زور پیدا کرتے ہیں تو پھر میں ضرور ضرور اور ہر صورت میں تیری نعمتوں میں میں تمہیں اور اور اضافہ کر دوں گا ضرور جو نعمتیں دیجیے جس میں میں اور اضافہ کر دوں گا اور ضرور ضرور اضافہ کر دوں گا تو آپ احسان گرامی یہ نعمتیں جن کا شکر کا نام مومن کی صفات میں سے ہیں اللہ نے قرآن میں کتنے علم شریف میں ہی ہمیں الحمد للہ رب العالم کے اسی پاکزان نے ہمیں شکر کا طریقہ الفاظ بھی سکھایا تو یہ دعا جو ہیں اللّہ لکل الحمد و لکل الشکر و لکن النعمت و لقل قدرت و الحمد للہ رب العالمين اس کا ایک پیراگراف ہے تو ہاں اللّہ آپ نے پڑھ پر دکھا اے پرور دگار اے اللہ پرور دگار لق الحمد اللہ کا الحم جو ہے لیے کے معنی کا تیرے لے تیرے لیے ہے نی لق الحمد تیرے لے حمد ہے یہ لکا کا لفظ پہ لا یا الحمد کے لفظ بعد میں آنے عش کے معنیٰ میں جو ہے عش کے معنیٰ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے خاص ہو جاتی ہے حمت اللہ کے ساتھ تو لک الحمد ہم کا معنیٰ کیا ہیں حمید احمد و ہم سے تعریف کرنا سراہنا شکر کرنا الحمد الطریف تو اس میں جو ال جو ہے نا اس کے معنی کیا ہے اس سے تمام تاریخ کے معنی ہے القاعیہ بولتے ہیں تمام تعریف تو اب تو نظر کیا ہوا یہ لکا کا لام اور کاف پہلے آنے وجہ سے اصل عربی بھارت کی وجہ سے الحمد لقا ہونا تھا لیکن لق الحمد العام جار مجور کو پہلے لانے سے اس لکا کو معنی میں حشر پیدا ہو جاتی اس علف لام کے ال سے جو ہے تمام اور سب کے معنیٰ دیتا ہے تو نجہ کیا ہوا اللہ کا الحمد اے اللہ یعنی تمام تاریخ صرف تیرے لے ہے تمام تاریخیں صرف تیرے لے اے اللہ تمام تاریخیں صرف تیرے لے اور بے شک یہی ہے تمام تاریخ صرف تیرے لے ہے یعنی اللہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں جتنی چیزوں کے باپ کریں حقت میں وہ مزاح اور تعریف اللہ کی طرف پلرتی ہے ایک انسان کی کمالات کا گنتے چلیں پاکستان انسان کی کمالات اس کو کس نے دیا اللہ نے دے دی دیا ہاں ایک ڈاکٹر ہے کتنا زبردست ڈاکٹر ہے قدم ایک ڈاکٹر کس نے بنایا ایک انجینئر ہے زبردست انجینئر کس نے بنایا ایک عالم دین ہے زبردست علم حضل توالیہ سے کتنا زبردست عالمی اس کو کس نے عالم بنایا اس طرح جو کسی کو خوبصورت شکل صورت ایمان اخلا دے دی دے اس کو کس نے دے دی دیا کس کے توفیق سے وہ ایسا ہوا تو اس طرح ہر نعمت کے بعد اللہ کی طرف ہے نگرامی ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کے پاس آپ کی ذاتی کا اچھے اخلاقیات ایمانیات مال و دولت ہاں ماں باپ ان کے لولا دیں بھائی بہنیں اچھے نیک سے ہاں جی؟ اور اسی طرح جو ہے تمام نعمتیں آپ کے ارد گرد ہیں گھر بار اچھی نوکری مال دولت یہ سب کے سب اللہ ہی کا اطا کر دے متعین گراہی تو اللہ کا اللہ تمام کے تمام اور سب کے سب ہیں تاریخ شکر ہاں شکر, شکر شکر یعنی شکر ادا کرنا احسان کا اعتراف کر شکریہ من کے احسان کا اعتراف کر مت اللہ کا شکر اے اللہ تمام جو سب کے سب شکر تمام شکر تیرے لے ہیں تمام شکر بھی صرف تیرے تیر کیوں تمام شکر اللہ کے لیے کیوں اس لیے کہ کیونکہ تمام نعمتیں اسے پاک ذات کا ہیں لہذا تمام شکر بھی اسی کے لیے جب نعمتیں اسے کا ہے تو شکریہ بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے نا جب تمام نعمتیں اللہ کا ہیں تو وہ اللہ کا شکر تمام شکر بھی اسی کا ہے شکریہ بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے جس نے آپ کو نعمتیں دیا ہے تو ہم بظاہر ہمیں دیتے ہیں انڈائنگلی انڈار بظاہر ہمیں دیتے ہیں بھائی جو انڈار بندوں سے پہنچائے حقت میں تمام نعمتوں کی بازگش اللہ کی طرف جاتی ہے لئے لق الحمد تمام تاریخیں صرف تیرے لیں وہ اللہ کا شکر و تمام شکر بھی ہاں جی صرف تیرے لیں کیونکہ تمام نعمتیں تیرا لہٰذا شکر بھی تیرے لیے ہیں تیرے ہی احسانات کے اللہ ہم اعتراف لکا شکر نے اللہ تیرے ہی احسانات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سب تیرا ہیں اور, ہاں اور تو ہی ہمارا محسن ہے تو یہ ہمارا منعم ہے تو ہی ہمیں عزت و اکرام دینے والا ہے نعمتوں سے نوازنے والا ہے عزت و شرف سے نوجنے والا ہے ظاہری باتر ہر نعمتیں ایماندول اسلام، سب ان تمام نعمتوں سے نوجنے والا صرف اور صرف تیری پاک ذات ہے تو انسان کی اپنی ذات و کمالات اور جو کچھ اس کے پاس داخل و خارج میں نعمتیں ہیں سب کے سب اسی پاک ذات کا عطا کرتا ہے لہذا تمام شکر کہاندار دار بھی صرف اور صرف وہی ذات ہے کہانی علامہ اللہ کا شکر و لمک الحمد و لکرو آج کے دس میں سے آگے بڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے انشاءاللہ آج کے دس, آج کے دس پر اتفاق کرتے ہیں کل اس کے بقیہ دعا کو ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ اللہ